باب نمبر بارہ صوفیہ اور مشائخ کا خرقہ خرکہ پوشی خرکہ پوشی یا خرقہ شیخ اور مرید کے مابین ایک رشتہ ارتباط ہے اور مرید کی جانب سے شیخ کی خدمت میں ایک ذریعہ تحکیم ہے یعنی مرید شیخ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیتا ہے جب مصالح دنیاوی کے لیے یہ تحکیم یعنی حاکم بنانا شریعت میں جائز ہے اور پسندیدہ امر ہے تو پھر منکر خرقہ یعنی خرکہ پوشی اس کا کس طرح انکار کرتا ہے جو ایک ایسے طالب صادق کو شیخ پہناتا ہے جو اس کے پاس حسن عقیدت کے ساتھ آیا ہے اور مذہبی امور میں اس کو اپنا رہبر بناتا ہے تاکہ شیخ اس کو راہ ہدایت پر لگائے اور اس کو آفات نفس کی بصیرت عطا کرے اعمال کے فساد سے وقوف بخشے اور بتائے کہ نفس دشمن کن کن راستوں سے راہ پا لیتا ہے اس طرح مرید اپنے نفس کو شیخ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی رائے کو تسلیم کر لیتا ہے اور تمام معاملات میں اس کی ثوابدید کا پابند ہوتا ہے پس خرقہ پوشی اس امر کا اظہار ہے کہ اب شیخ کو اس پر پورا تصرف حاصل ہو گیا ہے اور جب مرید نے خرقہ پہن لیا تو گویا اس نے خود کو شیخ کے سپرد کر دیا اب مرید کا شیخ کے حکم کے تابع ہو جانا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا تابع ہو جانا ہے اور اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت کو تازہ کرتا اور اس کی تجدید کرتا ہے جو ایک سنت ہے خرقہ پوشی عن بیت ہے شیخ ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشائق کی اسناد کے ساتھ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عن سے یہ روایت بیان کی ہے کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر بیت کی کہ ہم تنگی اور فراخی مسرت اور غم ہر حال میں آپ کے احکام بجا لائیں گے اور ہم اول العمر کے احکام بجا لانے میں نزا نہیں کریں گے ہم جہاں ہوں گے حق بات کہیں گے اور اللہ تعالی کے احکام کی تعمیل میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفنا کھائیں گے بس خرکہ پوشی این بیت ہے اسی طرح خرکہ صحبت شیخ کے حصول کی دہلیز ہے اور مقصود کلی وہی صحبت شیخ اور اس ہم نشی اور اس کی ہم ہے اور صحبت ہی کے باعث مرید سے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے تصرف و تربیت شیخ کے اثرات حضرت ابوالقاسم کو شہری رحمت الحہ نے اپنے شیخ ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس درخت میں جو خود رو ہوتا ہے اور جس کو باغبہ نہیں لگاتا اس میں پتے تو نکل آتے ہیں لیکن اس میں پھل نہیں آتا اور وہ ایسا درخت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ یجوز انح تتھمرو قل اشجار جلتی فل اودیتی وجبیلی لہ یقون و بفہ تو امو فکہ اور ممکن ہے کہ اس میں پھل بھی آ جائے جس طرح پہاڑی یعنی جنگلی درختوں میں پھل آ جاتا ہے لیکن اس کا ذائقہ اس پھل کی طرح نہیں ہوتا جیسا کہ باغات کے پھلوں کا ہوتا ہے اور جب باغبان اس کے پودے اس کی پود لگاتا ہے پھر ایک جگہ سے نکال کر اس کو دوسری جگہ منتقل کرتا ہے تو اس کی حالت اچھی ہو جاتی ہے اس میں خوب پھل آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر تصرف کیا جاتا ہے اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے پھر وہ خوب پھلتا ہے جس طرح شریعت نے پڑھائے ہوئے یعنی سدھائے ہوئے کتے کے علم کا اعتبار کیا ہے کہ اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال کیا ہے اور جو سدھایا ہوا نہ ہو اس کے شکار کو حلال نہیں کیا ہے میں نے بہت سے مشاعر سے سنا ہے کہ ملم مل بر لا برحفل جس نے فلاح پہنچانے والے کو نہیں دیکھا وہ فلاح نہیں پائے گا ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے مبارک موجود ہے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام علوم اور آداب کی تعلیم حاصل کی ہے جیسا کہ بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تعلیم دی یہاں تک کہ مقروحات سے بھی ہم کو واقف کرا دیا پس جب مرید صادق شیخ حکم شیخ کے تحت داخل ہو جاتا ہے یعنی اس کا تابع ہو جاتا ہے اس کی صحبت میں رہتا اور اسے ادب سیکھتا ہے تو شیخ کی باطنی قوت مرید کے باطن میں اس طرح سرایت کر جاتی ہے جیسے ایک چراغ دوسرے چراغ سے روشن ہو جاتا ہے یعنی شیخ اپنے مرید کے باطن کو بھی روشن کر دیتا ہے شیخ کا کلام مرید کے باطن کو معمور کر دیتا ہے اور اس وقت شیخ کے ارشادات و مقالات جو حال کے نفائس کا خزانہ ہیں اپنی تمام تر ترکیفیات کے ساتھ فیض محبت اور کے ذریعے شیخ سے مرید میں منتقل ہو جاتے ہیں لیکن یہ صورت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب مرید خود کو شیخ کے لیے وقف کر دے اور اپنے نفسی، نفسیاتی ارادوں اور اختیار نفس کو ترک کر کے شیخ میں فنا ہو جائے خرکہ اللہ تک رسائی کا مبرہ ہے اس طائف و رابطہ الہی کی بدولت صاحب و مسحوب یعنی مرید و مراد یعنی شیخ و مرید کے مابین روحانی نسبت اور فطری تہارت کی مناسبت سے ایک ایسا امتزاج اور ارتباط پیدا ہو جاتا ہے جس کے باعث مرید اپنا رشتہ شیخ سے منقطع نہیں کر سکتا اور اسی طرح ترک اختیار کے ساتھ ادب حاصل کرتے ہوئے وہ شیخ کے ساتھ ترک کے اختیار کی منزل سے ترقی کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ترک اختیار کی منزل پر پہنچ جائے گا یعنی اب اس کا اختیار اس کے اختیار اس کا اختیار نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہوگا اس وقت وہ خدا کا کلام اسی طرح سمجھنے لگے گا جس طرح وہ شیخ کا کلام سمجھتا تھا اس خیر کل مبدا اور اس روحانی ترقی کا سرچشمہ شیخ کی ملازمت اور صحبت ہے اور خرقہ اس کا مقدسہ مقدمہ اور نقطۂ آغاز ہے خرکہ پوشی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے شیخ ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیوخ کی اسناد کے ساتھ حضرت ام خالد بنت خالدہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ کپڑے یعنی لباس پیش کیے گئے اس میں ایک چھوٹی سیاہ کملی یعنی خمیسہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کملی کو کون پہنے گا یہ سن کر حاضرین خاموش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس لاؤ چنانچہ میں حاضر خدمت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے مجھے وہ کملی پہنائی اور دوبارہ فرمایا اس کو پہنو اور پرانا کرو آپ نے اس کملی کی سرخ اور زرد دھاریوں کو دیکھ کر فرمایا اے ام خالد یہ بہت ہی اچھی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح اور جس ہیبت میں اس زمانے کے شیوخ خرکہ پوشی کرتے ہیں ایسا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں نہیں تھا یہ صورت موجود اور اس پر عمل مسلسل عمل اور اس کو ضروری سمجھنا اس وجہ سے ہے کہ شیوخ اس کو محسن سمجھتے ہیں اور اس کی اصل تو وہی حدیث ہے جس کو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں یعنی حضرت ام خالد دی اللہ عنہ کی حدیث اور اس پر وہ تحقیم جس کا ہم اس سے قبل ذکر کر چکے ہیں بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور کیا ہو سکتا ہے کہ خلق خدا کو خدا کی طرف دعوت دی جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد خاص یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلایا جائے اس شیخ بھی اس کی اتباع کرتا ہے اور وہ مخلوق کو دعوت حق دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم یعنی قرآن مجید میں امت کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم یعنی حکم تسلیم کرنا آیت تحکیم میں بیان کیا گیا ہے اس بنا پر مرید کا اپنے شیخ کو حاکم تسلیم کرنا اس آیت تحکم کا احیاء, احیاء اور اس کا تازہ کرنا ہے آیت تحکیم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا یجدوفی انفسہ ہر جن مم قدیت و یوسلم و تسلیم پارہ نمبر پانچ سر نسا بس قسم آپ کے رب کی وہ ایمان والے نہیں ہیں جب تک وہ آپ کے حکم اور منصف نہ آپ کو حکم اور منصف نہ مان لیں اس معاملے میں جس میں وہ آپس میں جھگڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اس فیصلے سے جو آپ کریں اور وہ اس کو اچھی طرح قبول اور تسلیم کر لیں اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حرام واقع آب رسانی کی ایک نالی کا تنازع پیش کیا دونوں حضرات عش شراج یعنی آب رسانی کی نالی سے اپنے خرمے کے درختوں کو پانی دیا کرتے تھے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملہ سن کر ارشاد فرمایا کہ اے زبیر تم آپ پاشی کرو اور پھر اپنے ہمسائے کے لیے پانی جانے دو یعنی اس کو بھی شراج سے پانی لینے دو اس طرح آپ نے آب رسانی میں پہلا حق حضرت ذبیر دیلعن کا تسلیم کیا یہ فیصلہ سن کر وہ صحابی جزبز ہوئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی زاد بھائی کے حق میں فیصلہ کیا یعنی رعایت کی اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب سے پیش آنے کی تعلیم دی گئی اور اس ادب کو شرط ایمان قرار دیا گیا یعنی ظاہری اور باطنی اطاط و رضا شرط ایمان ہے شیخ کے تصرفات باطنی بس یہی شرط مرید کے لیے شیخ کے ساتھ ہے جب کہ وہ اس کو اپنا حاکم تسلیم کرے بس خرقہ پہن لینا گویا اس بات کا اقرار ہے کہ اس نے تمام حالات میں شیخ کو متہم کرنے یا اس پر اعتراض کرنے سے خود کو محفوظ کر لیا ہے اور شیخ پر اعتراض مریدوں کے حق میں زہر قاتل ہے اور وہ مرید جو شیخ کے تصرفات باطنی پر اعتراضات کرتا ہے وہ ارا د میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس کو فلاح میسر نہیں آ سکتی جب شیخ کے باطنی تصرفات مرید کے فہم میں نہ آئیں تو اس وقت اس کو حضرت موسا اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کرنا چاہیے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے باطنی تصرفات پر اعتراض کیے تھے لیکن جب اصل حقیقت ان پر ظاہر کی گئی تو موسا علیہ السلام کو اس میں وجہ ثواب نظر آئی اور یہ تسلیم کرنا پڑا کہ جو جو کچھ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا وہ درست تھا خرقہ پہنانے میں نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پس مرید کو سمجھ لینا چاہیے کہ شیخ کے ان تمام تصرفات میں جن میں مرید کو بظاہر اشکال نظر آتا ہے شیخ کے پاس اس کی صحت کی حجت اور دلیل موجود ہے یعنی شیخ جو کچھ کر رہا ہے وہ درست ہے مرید کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شیخ کے خرقہ پہنانے میں شیخ کا ہاتھ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہا ہے اور آپ کے دستے مبارک کا قائم مقام ہے بس وہ شیخ کی قیادت کو تسلیم کر کے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کر رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِن لذین اللہ ید اللہ فع کا آئی دیم فمن کا فنما سل نفس اے پیغمبر جو لوگ آپ کے آپ سے بیت کر رہے ہیں وہ در حقیقت خدا کے ہاتھ پر بیت کر رہے ہیں خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے پس جو کوئی اس بیت کو توڑے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے توڑے گا فیضان خرکہ پوشی چنانچہ جب شیخ مرید کو خرقہ پہناتا ہے تو وہ مرید سے خرقہ کے شرائط بجا لانے کا عہد و پیمان لیتا ہے اس کو خرکا پوشی کے تمام حقوق سے آگاہ کر دیتا ہے بس شیخ مرید کے لیے ایک ایسی صورت ہے جس کے پیچھے مطالبات الہی اور مرضیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر آتی ہیں یعنی شیخ کے توسط سے مرید فرائض لاہی اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ اور بھی راسخ اور پختہ ہو جاتا ہے کہ شیخ ایک دروازہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے آستانہ لطف و کرم کی طرف کھول دیا ہے جہاں سے وہ آستانہ کرم الٰہی میں داخل ہوتا ہے اور لوٹ کر وہیں پہنچ جاتا ہے پر شیخی کے ساتھ اس کی تمام وارداتیں دینی اور دنیاوی مہمات سے انجام ہوتی ہیں اور اس کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اس پر خداوند تعالی جو فضل و کرم نازل فرما رہا ہے وہ شیخی کی بدولت اور اسی کے واسطے سے نازل ہو رہا ہے اور جس طرح وہ اپنے شیخ کی طرف رجوع ہوتا ہے اسی طرح شیخ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لطف لطف و کرم کا دروازہ شیخ کے لیے خواب و عالم بیداری میں ہو یا حالت خواب میں ہر وقت کھلا رہتا ہے شیخ بھی ہوائے نفسانی سے مرید کے معاملات میں کام نہیں لیتا کیونکہ مرید شیخ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے اور وہ خداوند تعالی کے حضور میں مرید کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے فریاد کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی ضرورتوں اور اپنی دینی اور دنیاوی حالتوں کے پورا کرنے کے لیے فریاد کرتا ہے شیخ کا استغاثہ اللہ تعالی کے حضور میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من ورائه حجاب او يرسل رسولا اور کسی ادمی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کے دل میں القا فرما دے پردے کے پیچھے یعنی بذریعہ الہام سے یا کسی رسول یعنی قاصد کو بھیجے لہذا قاصد یا وہی کے ذریعے کلام کرنا تو پیغمبروں اور رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے البتہ پردے کے پیچھے یعنی بذریعہ الہام و علقۂ حاطف غیبی یا خوابوں کے ذریعے مشائق اور جلیل القدر علما سے کلام فرماتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے انہی واسطوں میں سے کسی واسطے کے بغیر وہی اور قاصد کے مشائق کے استغاسوں کا جواب دیتا اور ان سے کلام فرماتا ہے صحبت شیخ کے مدارج و مراتب مریدین کی صحبت شیخ کے ساتھ دو مراتب و مدارج میں تقسیم ہے پہلا مرتبہ شیر خوارگی کی مانند ہے اور دوسرا مرتبہ ترک شیر کا ہے مرتبہ خوارگی کے دور اولین یعنی ولادت مانوی کے بارے میں ہم پہلے بحث کر چکے ہیں شیر خوارگی کا دور وہ زمانہ ہے جبکہ مرید شیخ کی صحبت میں ہمہ وقت حاضر رہتا ہے شیخ کو اس شیر خوارگی کی مدت کا علم ہوتا ہے بس مرید کو چاہیے کہ شیخ کی اجازت کے بغیر اس سے جدا نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالی نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھانے اور سیکھنے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامئ لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استاذنوك لبعد شانهم فأذنوا فید المن شمن ہم پارا نمبر سورہ نمبر نور مومن وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور جب وہ اس کے ساتھ کسی کام میں شریک یا جمع ہوتے ہیں تو وہاں سے اس وقت تک نہیں جاتے جب تک اس سے اجازت نہ حاصل کر لیں لہذا جب وہ آپ سے جانے کی اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جن کو جس کو چاہیں اجازت دے دیا کریں امرے جامع یعنی دینی کام سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے بس شیخ مرید کو خود سے جدا ہونے کی اجازت اس وقت دیتا ہے جب وہ جان لیتا ہے اور اچھی طرح سمجھ لیتا ہے کہ اب اس کی شیرخوارگی چھڑانے کا زمانہ آ گیا ہے اب مرید کو مجھ سے جدا ہو جانا چاہیے اور شیخ یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ اب اس مرید کو اپنے نفس پر قابو حاصل ہو گیا ہے اس نفس سے کام لے سکتا ہے مرید کے استقلال نفس کا ثبوت یہی ہے کہ اس پر اللہ تعالی کی مرضیات کا کہ سمجھنے کا دروازہ کھل جائے جب مرید اس مرتبے پر پہنچ جائے کہ وہ اپنے حوائج اور مہمات کو بالواسطہ خدا تعالی کے حضور میں پیش کر سکے اور خداوند تعالی اپنے سائل محتاج بندے کو ہدایات اور تنبیہات کرتا ہے اس کا فہم اس میں پیدا ہو جائے تب سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی شیرخوارگی کی مدت ختم ہو گئی یا اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ آ گیا اور اگر وہ شیر خوارگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی شیخ سے جدا ہو گیا تو پھر وہ ان بدتوں میں پھنس جائے گا جو دنیا کی طرف رجوع کرنے والی ہیں اور وہ خواہش کی پیروی کرنے لگے گا اس کو ایسی ہی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا جیسی اس شیرخوار بچے کو پیش آتی ہیں جس کا دودھ قبل از وقت چھڑا دیا جاتا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس مرید کے لیے جو خرقہ ارادت پہن لیتا ہے شیخ کی صحبت میں رہنا ضروری ہے خرقہ ارادات اور خرکائے تبرک خرقہ مشائخ دو طرح کا ہوتا ہے ایک خرقہ ارادت اور ایک خرقہ تبرک اور مشائخ اپنے مریدین کے لیے جو خرقہ اختیار کرتے ہیں انہیں پہناتے ہیں وہ خرقہ ارادت ہے خرقہ تبرک خرقہ ارادت سے ملتا جلتا خرقہ ہی ہوتا ہے خرقہ ارادت مرید حقیقی کے لیے مختص ہے اور خرقہ تبرک متشبے کے لیے یعنی مرید غیر حق حقیقی جو حقیقتن مرید نہیں لیکن ان جیسا بننا چاہتا ہے یہ بھی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جو جس جماعت کے مشابہ ہوتا ہے اس کا شمار اسی جماعت میں کیا جاتا ہے اس طرح مرید متشبے بھی جماعت مریدین ہی میں شمار کیا جاتا ہے خرقے کا راز یہ ہے کہ جب ایک طالب صادق شیخ کی صحبت میں داخل ہوتا ہے اور خود کو شیخ کی سپردگی میں دے دیتا ہے تو اس وقت وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے جو اپنے باپ کے پاس اس کی نگہداشت میں ہوتا ہے اور شیخ کو فقر صادق اور حسن استقامت کی بدولت جو کچھ علم حاصل ہوا ہے وہ اسی علم باطن اور اپنی زبردست بصیرت کے مطابق اپنے اس مرید کے باطن کی نگرانی کرتا ہے چنانچہ اگر مرید اپنے زہد پر اعتبار کرتے ہوئے زاہدوں اور قانے درویشوں کی طرح موٹا اور کھردرا لباس پہننا شروع کر دیتا ہے اور وہ ابھی اور ابھی وہ اس کا اہل نہیں ہوا ہے اس کے نفس میں جو ایک پوشیدہ خواہش ہے اس کی بنا پر وہ چاہتا ہے کہ یہ لباس پہننے کے بعد اس کو زاہد سمجھا جائے تو شیخ اس کے اس باطن سے خبردار ہو کر اس کو نرم و لطیف لباس پہنواتا ہے اور اگر مرید کی یہ خواہش ہوتی ہے اور اس کا نفس چاہتا ہے کہ وہ چھوٹی آستین یا لمبی آستین اور فراخ دامن کا مخصوص لباس پہنے یا وہ نرم یا سخت لباس میں سے بت خصیس کسی ایک لباس کو پسند کرتا ہے تو شیخ اس کو ایسا لباس پہنواتا ہے جس سے اس کو اس کو جھوٹی خواہش نفسانی کو شکست ہو اور وہ کبھی مرید بدن پر نرم اور باریک کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس کو کسی مخصوص طرز اور وضع کے لباس کی خواہش ہوتی ہے تو شیخ اس کی خواہش کو مٹانے اور پامال کرنے کے لیے اس کے خلاف لباس پہناتا ہے شیخ مرید کے اتوار کی اصلاح کرتا ہے جس طرح شیخ لباس کے معاملے میں مرید کی اصلاح کرتا ہے اسی طرح وہ مرید کے کھانے پینے روزہ رکھنے نہ رکھنے اور دوسرے دینی کاموں میں تصرف کرتا ہے اور ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جس میں مرید کی بھلائی ہو چنانچہ کبھی وہ اس کو ہر وقت ذکر میں مشغول رکھتا ہے نماز یعنی فرائض کے ساتھ نفلوں کا پڑھنا ضروری کر دیتا ہے تلاوت کلام اللہ میں مصروف رکھتا ہے یا دوسروں کی خدمت میں لگا دیتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو قصبے معاش میں لگا دیتا ہے کبھی فتوح اور نظرانے پر گزر بسر کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے غرض کہ شیخ کو انشراہ باطن ہوتا ہے اور مختلف مریدوں کے مختلف استعداد پر اس کو اطلاع ہوتی ہے جو مرید جیسی اصلاح اور تربیت کا اہل ہوتا ہے ویسی ہی اس کی اصلاح اور تربیت کی جاتی ہے اور مرید کو معاد و معاش میں اس کی استعداد کے مطابق حکم دیتا ہے کہ اسی میں اس کی اصلاح حال بنہا ہوتی ہے چونکہ مریدوں کی استعداد و صلاحیت مختلف ہوتی ہے اس لیے ان کی معاد و معاش کے سلسلے میں احکام بھی مختلف ہوتے ہیں دعوت مراتب کا فرق استعداد کے اختلاف کے باعث ہے چونکہ مریدوں کی استعداد میں تنوع اور اختلاف پایا جاتا ہے اس لیے ان کی دعوت ہدایت کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادو الاثبیل رب کا بالحکم ولم و عزت الحسن وجا دل احسن اے رسول آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے احسن طریقے پر بحث کریے اس سے ثابت ہوا کہ دعوت ہدایت کے تین مراتب ہیں حکمت معزت اور مجادلہ یعنی بحث بس جس کو حکمت کے ذریعے دعوت دی جائے گی اس کو معازت اور مجادلے کے ذریعے دعوت نہیں دی جائے گی اور جس کو معزت اور مجادلے کے ذریعے دعوت کی ضرورت ہے اس کے لیے حکمت کا ذریعہ سود مند نہیں ہوگا ہر ایک کا مرتبہ الگ الگ, الگ ہے بس شیخ کو اس کا علم ہوتا ہے کہ مریدوں اور طالبان حق میں کون ابرار کی وضاح پر ہے اور کون مقربین کے ڈھنگ اور طرز پر ہے کس کو ذکر دوام کی ضرورت ہے اور کس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہے کون ایسا ہے کہ اس کے لیے موٹے کپڑے یا باریک کپڑے پہننا مناسب پہننا نامناسب ہے اس طرح وہ مرید کی عادت چھڑا کر اس کو نفس کے زعز سے نکال لیتا ہے اور پھر اس کو اپنے اختیار سے اس کی حالت کے مطابق کھلاتا ہے اور اپنے اختیار سے جیسا اس کے مناسب حال ہوتا ہے لباس پہناتا ہے اور اس کی وضع اور حیت معین معین کرتا ہے اور اس طرح مخصوص خرقہ اور حیت سے اس کی خواہشات نفس، نفسانی کا علاج کرتا ہے اور اس طرح وہ مرید کو راضی بر رضائے الہی ہونے کی تربیت دیتا ہے یعنی مقام رضا کے قریب لاکر کھڑا کر دیتا ہے حقیقی مرید ایک مارگزیدہ شخص کی طرح ہے وہ مرید صادق جس کا باطن آتش ارادت سے شعلہ بار ہے وہ ابتدائی کار اور شدت ارادت میں ایک مارگزیدہ شخص کی طرح ہوتا ہے جو زہر کا اثر زائل کرنے کے لیے دوا دارو اور جھاڑ پھوک کرنے والے کا متلاشی اور حریث ہوتا ہے یعنی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کوئی ایسا مل جائے جو یہ اثر زائل کر دے اور جب اسے ایسا شیخ مل جاتا ہے تو شیخ کے باطن سے ایسے مرید کے لیے خود بخود ایک توجہ صادق نمودار ہوتی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیخ کو اس کی سچی ارادت سے آگہی ہے اور خود مرید کا باطن بھی شیخ کی محبت سے معمور اور لبریز ہو جاتا ہے دلوں کی یہ باہمی الفت اور ارواہ کی یہ باہمی قربت اور عزل سے دونوں میں جو باطنی رابطہ تھا اس کا یہ ظہور محض اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کوئی نفسانی غرض اس میں شامل نہیں ہوتی محض اللہ تعالی کے لیے رابطہ اور تعلق پیدا ہوتا ہے اس لیے وہ قمیص جو مرید صادق سے حاصل کرتا ہے اور شیخ پہناتا ہے وہ ایک ایسا خرقہ ہے جو مرید کو اس امر کی بشارت اور نوید دیتا ہے کہ شیخ کی خصوصی توجہ اس کے حال پر مبزول ہے اور یہ خرقہ یعنی قمیص مرید کے لیے وہی کام کرتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کیونکہ کی بشارت واپس آ گئی تھی کمیس یوسف علیہ السلام کی اصل کیا تھی منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو آپ کے بدن سے تمام کپڑے اتار لیے گئے تھے اور آپ کو برہنہ آتش نمرود میں ڈال دیا گیا تھا اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے لیے بہش سے حریر کا ایک حلہ لے کر آئے اور ان کو پہنایا مدتوں یہی حلہ یعنی کمیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہا ان سے ان کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کو ورثہ میں ملا حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ترکے میں پہنچا حضرت یعقوب علیہ کمیز کو ایک تعویذ میں رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام اس تعویذ کو ہمیشہ پہنے رہتے تھے اور خود سے کبھی جدا نہیں کرتے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی نے کوئے میں ڈال دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آپ کے تعویذ سے وہ کمیس ابراہیمی نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی شیخ مجاہد باسناد شیوخ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زبردست عالم تھے اللہ تعالی نے ان کو علم سے نوازا تھا لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کی اس قمیص سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت جو ان کے فراق میں روتے روتے زائل ہو گئی تھی واپس آ جائے گی کیونکہ یہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی اسی سلسلے میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم اپنی قمیص باپ کے پاس قنان بھیج دو اس لیے کہ اس میں بہشت کی خوشبو ہے یہ جس مصیبت زدہ یا بیمار کو سنگھائی جاتی ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور فرتد بصیرہ ان کو بینائی واپس مل گئی اسی طرح شیخ کا خرقہ بھی مرید صادق کے لیے جنت کی خوشبو سے بسا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ذکر کے سلسلے میں اس کے حصے میں آیا ہے اور خرقہ کا پہننا اس قبیل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نایت اس کا فضل اس مرید کو شامل حال ہے یہ تو تھی صورت خرقہ ارادت کی اب ہم خرقہ تبرک کے سلسلے میں وضاحت کرتے ہیں خرقہ تبرک کی طلب اور جو شخص خرقہ تبرک کا خواہاں ہے جس کا مقصود صرف یہ ہے کہ وہ صوفیہ کے اس لباس سے برکت حاصل کرے اس میں وہ تمام شرائط ملحوظ نہیں رکھے جاتے جو خرقہ ارادت کے لیے ضروری ہیں بلکہ ایسا شخص جس کو یہ خرقہ پہ دیا جاتا ہے نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ حدود شرعیہ کی پابندی کرے اور صوفیہ کی جماعت کے ساتھ اٹھے بیٹھے تاکہ اس کی برکات سے مستفید ہو اور ان سے علوم علومِ آداب حاصل کرے یعنی ان کے آداب سیکھے جائیں اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خرقہ تبرک حاصل کرنے والا خرقہ ارادت حاصل کرنے کا اہل بن سکے یہی وجہ ہے کہ خرقہ تبرک تو ہر طالب حقیقی کو دیا جا سکتا ہے لیکن خرقہ ارادت صرف طالب صادقی کے لیے مخصوص ہے یعنی باقی لوگوں کے لیے ممنوع ہے خرقہ کس رنگ کا ہونا چاہیے نیلی فام خرقہ مشائخ کی نظر میں مستحسن اور پسندیدہ ہے اور اگر شیخ کی خواہش ہے کہ مرید نیلگوں خرقہ یا لباس کے علاوہ کسی اور رنگ کا لباس یا خرقہ پہنے تو کسی کو اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ مشائخ کی آرا تقاضائے وقت کے مطابق ہوتی ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں بتقاضائے وقت کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پیر طریقت کا ارشاد ہے کہ ایک فقیر چھوٹی آستین کا لباس پہنتا تھا تاکہ وہ خدمت کے وقت اس کا معاون ہو یعنی خدمت کے وقت چھوٹی آستین حارج نہ ہوگی شیخ کے لیے اس عمر میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ وہ مرید کو متعدد خر کے متعدد بار پہنائے اس میں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے یہ مصلحت ہے کہ وہ مختلف قسم کے رنگ دار یا سادہ خرقوں سے اس کی خواہشات نفسانی کا علاج کرنا چاہتا ہے آرام عام طور پر مشایخ جو نیلا رنگ پسند کرتے ہیں اس میں خوبی یہ ہے کہ نیلا رنگ میل کو چھپاتا ہے اسے جلد جل جل, جل, جل دھمانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس لیے یہی رنگ درویش کے لیے زیادہ مناسب سمجھا گیا ہے بعض ارباب تصوف نے نیلے رنگ کے سلسلے میں جو مختلف توجیحات کی ہیں وہ سب تصنوں پر مبنی ہیں اپنے قول کو باور کرانے کے لیے پیش کی ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ دین سے ان کا کوئی واسطہ اور رابطہ ہے لباس کثیف کی توجیح میں نے حضرت شیخ صدید الدین اب الفخر حمدانی رحمتہ اللہ علیہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میں بغداد میں شیخ ابو بکر اشروتی اش کے پاس مقیم تھا زاویہ سے زاویے سے ایک فقیر نکل کر ہمارے سامنے آیا اس کا لباس بہت میلا تھا بعض فقیروں نے اسے کہا کہ تم اپنے کپڑے کیوں نہیں دھوتے اس فقیر نے جواب دیا کہ مجھے اتنی فرصت کہاں بھائی شیخ الفخر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کے جواب کی لذت مجھے اتنی فرصت کہاں ہے آج بھی میں اپنے دل میں پاتا ہوں واقعی اس فقیر کا یہ کہنا بالکل درست تھا اس کے لیے میں اس اس کے اس لیے میں اس بات اس کی بات یاد کر کے اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں ارباب طریقت نے رنگین لباس اسی وجہ سے پسند کیا کہ وہ شغل یعنی ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور ان کو لباس دھونے کی فرصت کم ملتی ہے اب اگر شیخ مرید کے لیے سفید لباس یا کسی اور رنگ کا لباس تجویز کر دے تو اس کو اس کا حق ہے اس میں کوئی اچھا مقصد پنہا ہے اور اس کا وفور علم اس کا حق رکھتا ہے ہم نے بعض ایسے مشایخ بھی دیکھے ہیں کہ وہ مریدوں کو خرکا نہیں پہناتے اور بہت سے حضرات ان سے بغیر ہی کے آداب سلوک حاصل کرتے ہیں اور علوم معرفت سے بہرور ہوتے ہیں بزرگان صلف میں بعض حضرات خرقے سے واقف نہیں تھے بزرگان صلف میں اکثر مشایخ خرقے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے چنانچہ وہ اپنے مریدوں کو خرقہ نہیں پہناتے تھے بس جو مشایخ خرقہ پہناتے ہیں ان کا مقصد بھی نیک ہے اور عمل صحیح ہے اور اس کی اصل سنت سے ثابت ہے اور شریعت میں موجود ہے اور جو نہیں پہناتے ان کا طریقہ بھی درست ہے اور ان کا مقصد بھی نیک نیک ہے مشائق خواہ کوئی طریقہ اختیار کریں ان کے تصرفات صحیح اور ہدایت پر مبنی ہوتے ہیں اور ان کی نیت نیک و سوال ہوتی ہے خواہ وہ کوئی کام کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اور ان کے آثار سے انشاء اللہ کے خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے